رحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له فاشهدوا أن لا إله إن الله وحده لا شريك له فاشهدوا أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 حاضرین اجلاس یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہندوستان کے کفرستان میں اللہ تعالی کے ایک گھر کا اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان کے اس تقلیدی ماحول میں ایک ایسی مسجد کا اضافہ ہوا ہے جہاں سے انشاء اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا نور پھیلے گا کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مسجد تعمیر ہوتی ہے مسجد کا تعمیر ہونا مسجد کا آباد ہونا یہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہوتا ہے اسے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد اور ایک شخص کی ہدایت پر بہت خوش ہوتے ہیں جیسا مشہور واقعہ ہے یہودی بچہ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا خدمت کیا کرتا تھا اس کے انتقال کا وقت آ بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے دیکھا کہ حالت بہت بگرگو ددر ہو چکی ہے اور آپ کو ایسے لگا کہ شاید چند گھنٹوں چن چند منٹوں کا مہمان ہے آپ نے اس سے فوراً کلمہ توحید کی تلقین کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو اس بچے نے اپنے سرانے بیٹھے ہوئے باپ کو دیکھا باپ نے فورا کہا کہ آفیف اب القاسم کہا کہ ابو القاسم کی بات مان جاؤ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی باپ نے کہا کہ آفیف ابو القاسم, القاسم کی بات مان جاؤ یعنی باپ نے اجازت دے دی گویا بچے نے فوراََ کلمہ پڑھا اشد اللہ, الہ الا اللہ لا شریک لہ وشد اللہ محمد اور ادھر کریمہ پڑھنے کی دیر سی کے ادھر اس کی روح سے, سے پرواز کر گئی وہ بچہ انتقال کر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کا غم نہیں ہوا اس کے انتقال کا رز نہیں ہوا آپ کا اپنا خدمت گزار ایک ایسا لڑکا ایک ایسا نوجوان جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اس کے انتقال کا غم نہیں ہوا آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ انتقال سے پہلے کلمہ پڑھ کر وہ نعرے جہنم سے بچ گیا اور ہدایت پا کر مرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے نکلے الحمد للہ منہ تمام تاریخ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے نعرے جہنم سے بچا لیا ایک شخص کے ہدایت پانے پر نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اندازہ کرو کہ یہ مسجد جو مرکزی ہدایت ہے یہاں سے نہیں معلوم انشاءاللہ شاء افراد ہدایت پائیں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تصویر زندہ ہوں گی یہاں سے انشاءاللہ قال اللہ االلہ رسول کے نعرے بلند ہوں گے یہاں سے انشاءاللہ توحید کی دعوت عام ہوگی یہاں سے انشاءاللہ شاء سنت کا پیغام عام ہوگا یہاں سے انشاءاللہ تعالی نور بنی کتابیں ہدایت جو کہ کتابیں نور ہے اس کی روشنی عام ہوگی ایک شخص کی ہدایت پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے تھے تو یہ مرکز ہدایت قائم ہوا ہے تو اس مرکز ہدایت کے قیام پر اہل ایمان کے دل کس قدر خوش ہوں گے اور کس قدر خوش ہونے چاہیے واقعی ہمارے دل بہت خوش ہے ہمارے دل باغ باغ ہیں کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اس کفرستان میں اور ہندوستان کے اس تقلیدی ماحول میں اللہ کا ایک گھر اس کی بنیاد پڑی اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے آغاز ہوا ہے جہاں سے ان اللہ تعالیٰ توحید کے نعرے بلند ہوں گے اور دین کا صحیح تصور آم ہوگا ہماری یہ خوشی اور سوکھ بھی دوبالہ ہو جاتی ہے جب ہم ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں اس مسجد کا آغاز ہو رہا ہے جبکہ کہ ہم آئے دن یہ خبریں جا بجا ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہماری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں ہماری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں سمجھ رہے یہ خبر آپ علم میں ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے پچھلے دس دن پہلے آندرا کے شہر مدن پلی میں ایک مسجد اہل حدیز کو ڈھا دیا گیا اور اسی آندھرا میں آج سے دو سال پہلے گنٹور میں محض اس بنا ایک مسجد کو ڈھایا گیا کہ اس مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی ہیں اور یہ ڈھانے والے کون ہیں ایک واقعہ نو پردو کا ہے بابری مسجد کو ڈھایا گیا اور آج تک ہندوستانی مسلمان اس پر احتجاج کر رہے ہیں اور چھ دسمبر کی تاریخ آتی ہے تو ماتم مناتے ہیں کہ ہندوؤں نے ناپ اللہ کے گھر کو ڈھایا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ سارے علما مفتیان فلاں فلاں ہندوؤں کو کتنی وحیدیں سناتے ہیں مسجدیں ڈھانے کی وجہ سے لیکن سبحان اللہ یہ دو مسجد جو اڑائی گئی دو سال پہلے گنٹور کی مسجد اور دس روز پہلے مدن پلّی یہ ڈھانے والے کوئی اور نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ ڈھانے والے ہمارے اپنے ہیں اس کو مسجدوں کو ڈھانے والے اس مسجد کو گرانے والے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں جو اکرام مسلم کی بات کرتے ہیں جو نمازوں کے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں مسلمان کی عزت و توفیر کی بات کرتے ہیں کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوا قیامت سے اٹھی اپنے ہی گھر سے مسلمانوں نے یہ مسجد ڈھائی ہیں ہمارا یہ ایمان ہے اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے مسجد کو جن لوگوں نے بھی ڈھایا ہے دو, نتیج... دو نتیجے اس کے ضرور ہوں گے ایک نتیجہ کیا ہے ایک نتیجہ ضلع اور رسوائی قرآن کا وہ منجد اللہ خارفین لحم ف دنیا خسدیو لہم فلاحب ال العبین اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے قرآن کہتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکے اور اللہ کی مسجد کو اللہ کے گھر کو ڈھانے اور گرانے تقریب اور فساد مچانے کی کوشش کرے وہاں قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کے گھر کو ڈھاتے ہیں مسجدوں کو گراتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لہم فت دنیا ہم دنیا میں ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے رہیں گے رسوا کر کے رہیں گے وعلوم فلا فراسی آزاد و اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی آخرت کا عالم نات اور آلہ کا عذاب تو ہے ہی آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دنیا ہی میں ہم انہیں رسوا کریں گے اور ہم یقین ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کو ڈھاتے ہیں وہ ضلیل ہوں گے وہ رسوا ہوں گے وہ رسوائی رسوا کا وقت اللہ تعالیٰ لائے گا ہم نہیں ان اللہ اعالا ایک نتیجہ تو یہ ہوگا اللہ کے گھر کو ڈھانے والے مسجد گرانے والوں کا ایک نتیجہ یہ ہوگا آخر اس پہلے دنیا میں زلیل ہوں گی اور دوسرا نتیجہ کیا ہے جانتے ہیں دوسرا نتیجہ یہ ہوگا تاریخ بتا دیے آج جن لوگوں نے ہماری مسجد گرائی ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ کل وہی لوگ کل وہی لوگ ہماری مسجدوں کو آباہ کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ شاء یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے خلاف جو لوگ جتنی نفرت رکھتے ہیں جتنی سازشیں کرتے ہیں جتنی مکاریاں کرتے ہیں ہاں کل اسلام اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے یہ حق کی طاقت ہے یہ حق کی خوبی ہے یہ حق کی صلاحیت ہے یہ حق کی خاصیت ہے یہ حق کا کمال ہے اس کو جس قدر دبایا جاتا ہے یہ اسی قدر جو ہے اونچائی اونچا اٹھے گا اس کو جو لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے وہی اس کے نگہبان بنیں گے محافظ بنیں گے پاسبان بنیں گے اقبال نے کہا ہے تاثار کے افسانے سے ہائے ایا یورشے تاثار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تاریخ بتاتی ہے آپ جانتے ہیں ہرشی کا نام آپ نے سنا ہے ہرشی جس میں کہ وحشی جس نے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نے نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور اسلام کا بہت بڑا خسارہ ہوا واقعی حضرت حمزار رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لیکن دنیا نے دیکھا چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وحشی کو ہدایت دے دی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد بہت نادم ہوئے بہت نادم ہوئے بہت پشمان ہوئے کہ میں نے عالت کفر میں اسلام کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے کہ میں نے سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے وحشی کو بڑا رنج تھا بڑا غم تھا اور وہ موقعے کے انتظار میں تھے کہ اسلام کو میں نے جتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے اسلام کی ایسی ہی اتنی بڑی کوئی خدمت بھی کرنی ہے اور یہ تلافی کیسے کی وحشی نے یہ تدارک کیسے کیا آدھے نبوی کے بعد وفات نبوی کے بعد آدھے خلافت راشدہ میں جب فتنہ ارتداد کا واقعہ پیش آیا ارتداد کا واقعہ پیش آیا اور بہت سارے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے نبوت کا دعوی کرنے والے کھڑے ہو گئے تو ان میں ایک بہت بڑا جھوٹا تھا کذاب تھا مسلمہ کذاب جس نے کہ نبی ہونے کا دعوی کیا تھا وہ شیر نے مسلمہ کذاب سے جہاد کے لیے قتال کے لیے حضرت محبوب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فوج روانہ کی اس فوج میں وہ رضی اللہ عنہ شریک ہو گئے اور وہ او موقع کی تاک میں رہے کہ آج مجھے مسلمہ قزاب کو قتل کرنا ہے مارنا ہے اور جیسے انہوں نے عزم کیا ارادہ کیا تاک میں لگ کر میدان جنگ میں مسلمہ قزاب کو قتل کر دیا مار دیا اور اس وقت انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جب میں کافر تھا حالت کفر میں میں نے سید ال کو شہید کیا تھا آج اسلام میں آنے کے بعد اسلام کے اتنے ہی بڑے دشمن مسلمہ قزاب کو میں نے قتل کیا جو کہ نبوت کا دعوے دار تھا جھوٹا دعوے دار تھا تو دیکھو اسلام کی تاریخ ہی بتاتی ہے کہ اسلام کے جو اسلام کے دشمن مسجدوں کو گرانے والے ہیں کل کے روز وہی مسجد کے نگہبان بنیں گے مسجد کے محافظ بنیں گے تاثری جنہوں نے چھٹی سدی ہجری اور ساتویں سدی ہجری نے اتنا فساد مچایا مسلمانوں کا قتل عام کیا مسلمانوں کے عبادت خانے مسلمانوں کے مدارس کا خاتمہ کیا اللہ تعالیٰ نے انی کو ہدایت دی اور وہی اسلام کے نگہبان بن گئے اسلام کے محافظ بن گئے مسلمان ہو گئے اور پھر بابری مسجد بابری مسجد کو جن لوگوں نے ڈھایا سن بیان میں نے میں بیاں نے انیس سو نوہتر دو میں ہندوستان کی تاریخ بتا دیئے مسجد کو گرانے والے اور مسجد کو ڈھانے والوں والے افراد میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مشرف با اسلام ہوئے ان میں سے بعد سے ملاقات میری خود ملاقات ہوئی ہے جو لوگ مسجد کو ڈالنے میں شریک رہے آج وہ مسلمان ہوئے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد جو جن لوگوں نے ڈھائی ہے مسجد جن لوگوں نے گرائی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ وہ دن دور نہیں کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کل جو ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے ہماری مسجد بنانے میں بنائیں گے وہ ہماری مسجد کو تعمیر کرنے والے ہوں گے ان اللہ تعالیٰ محترم بھائیو یہ مسجد جو جس کا افتتاح ہوا ہے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے خوشی کا موقع اس حیثیت سے کہ مسجد کا تعمیر ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعوت پھیلتی جا رہی ہے ہماری دعوت بڑھتی جا رہی ہے اور واقعی کتاب و سنت کی دعوت اس وقت ان حالات میں موجودہ دنیا میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے جیسے عالمی پیمانے پر دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے کرسچنس کافی کوشش کر رہے ہیں پیسے لگا رہے ہیں وقت خرچ کر رہے ہیں اور افراد کی صلاحیت کو پیچھے لگا رہے اس کے باوجود دنیا میں اس بات میں, میں دوڑ آئے اور کسی کا اختلاف نہیں کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا اسلام ہے بالکل جس طرح سے دنیا کے مذاہب میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے ویسے ہی اسلام کے نام پر مسلمانوں میں جتنے پھرتے ہیں سب کی دعوت ٹھیک ہی پڑ رہی ہے اور اس وقت پوری دنیا میں پوری تیز رفتار پوری رفتار کے ساتھ پھیلنے والی دعوت سلفی دعوت ہے اہل الحدیث کی دعوت ہے کتاب و سنت کی دعوت ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج کل آئے دن یہ جو مسجدیں بن رہی ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیے آج آج کے دن ابھی ہم نے پچھلے دنوں مسجد عمر فاروق کا افتتاح کیا تھا آج اس مسجد کا افتتاح ہوا اور آج مغرب میں اس مسجد کا افتتاح ہوا ہے تو اصل میں جو ہے ملباگل میں ایک اور مسجد کا افتتاح ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ مستقبل قریب میں اور کئی مسجد جن کا افتتاح ہونے والا ہے اور کل میں مانوی میں ایک نئی مسجد والدیس کا افتتاح کر کے آ رہا ہوں مانوی رائچور ڈسٹرکٹ میں جہاں میدوی فرقے سے تعلق رکھنے والے جو گھوڑے والے جو چند میں رہتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد مانوی میں رہتی ہے ان میں سے 20 25 افراد ہوئے اور انہیں لوگوں نے زمین کے لیے جگہ دی اور وہی لوگ مسجد عالیشان مسجد بنائے تو کہنا یہ ہے الحمدللہ کہ یہ جو مسجدیں تعمیر ہو رہی ہے اور الحمد للہ ایسا نہیں کہ مسجدیں تعمیر ہونے کے بعد خالی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جتنی مسجدیں بن رہی ہے روزے اول سے الحمد الحمدللہ روز اول سے فل ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ کتاب و سنت کی دعوت پھیل رہی ہے سچائی پھیل رہی ہے حق کی تبلیغ عام ہو رہی ہے یہ بہت ہی خوشائن بات ہے بات دراصل یہ ہے جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے جو زمانہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ تحقیق کا زمانہ ہے یہ ریسرچ کا زمانہ ہے انسان ہر شعبے میں تحقیق اور ریسرچ کر رہا ہے اصری علوم میں دنیاوی علوم میں سائنس کے نام پر کافی ریسرچ کر رہا ہے جس طرح سے عصری علوم میں اور دنیاوی معاملات میں انسان کے اندر ریسرچ اور تحقیق کرنے کا ذہن پیدا ہوا ہے یہی ذہن الحمد دین کے سلسلے میں بھی پیدا ہو رہا ہے تو تعلیم یافتہ نسلیں جو درجو کتاب و سنت کی دعوت کی طرف آ رہی ہیں ایسے میں یہ مسجد جو تعمیر ہوئی ہے اور یہ اس جیسی اور مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں یہ حقیقت میں سلفی دعوت اور اہل الحدیث کے منج اور اہل الحدیث کی دعوت کے انتشار اور پھیلاؤ کی بہت بڑی پہچان اور بہت بڑی علامت ہے, کوشش مجھے اور آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو دعوت حق پھیل رہی ہے ہماری دعوت کتاب و سنت کا پیغام جو پھیل رہا ہے اس میں ہم اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے حق پھیلے گا کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا تو ہی و سنت کی دعوت پھیلے گی ہمیں اور آپ کو اس بات کا محاصلہ کرنا چاہیے کہ اس دعوت کو پھیلانے میں ہم اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں سر عروی چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے ہم محافظ بن جائیں اور اس دعوت کو لے کر ہم آگے بڑھیں یہ مسجدیں ان شاء ہم سے آباد ہوں الحمد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسجد تعمیر ہوئے کسی بھی محلے میں مسجد کا حدیثوں میں آداب و دا وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہر محلے میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مرکزی مسجد ہوگی مرکزی مسجد کے علاوہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر محلے میں مسجد تعمیر ہو ہر محلے میں مسجد تعمیر ہو تاکہ ہر محلے کے لوگ نمازی بن جائیں اور کسی کو یہ روز اور بہانہ پیش کرنے کا موقع نہ ملے ہم نماز اس لیے نہیں پڑے جماعت میں اس لیے حاضر نہیں ہوئے کہ مسجد بہت دور ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہر محلے میں مسجد قائم کرو محلے میں مسجد کا قائم ہونا باعث خیر و برکت ہوتا ہے اور اس محلے اس محلے کی حفاظت اور گارنٹی کی ضمانت ہے جس محلے میں مسجد ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں فرشتے آیا کرتے ہیں اور وہاں اللہ کی حفاظت ہوا کرتی ہے بشرط یہ کہ وہ محلے کے لوگ بھی اس مسجد کا احترام کریں آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی آپ نے کہ انڈونیشیا میں جب زلزلہ آیا تھا پوری بستی تباہ ہوئی اور ایک عمارت جو بچی تو صرف اللہ کا گھر بچا پوری بستی تباہ پوری بستی کے سارے گھر مضبوط سے مضبوط ترین مکانات بھی منہرم ہوئے تباہ ہوئے زلزلے میں لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک گھر جو مسجد ہے وہ صحیح سالم بچا رہا کہنے کا مطلب یہ ہے جس محلے میں مسجد ہوتی ہے اس محلے میں کہ اللہ تبار کو تلا حفاظت اور گارنٹی کی ضمانت دیتے بشرطیکہ یہ کہ محلے والے بھی جو ہے اس مسجد کا احترام کرے اور اس مسجد کو آیا جائے کریں بہت ہی قابل مبارکباد ہے صوبائی جمیٹ اہل حدیث کرناٹکا اور گوا گو کے ذمہ داران خصوصاً ہمارے محترم ناظم صاحب اسلم صاحب بہت قابل مبارکباد ہے وہ بھی اور ان کے آوان و انصار ان کے ساتھی وغیرہ بھی جنہوں نے اس حکمت بھرے عمل کے انداز میں خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر تعمیر فرمایا اس محلے والوں کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری امیدیں ہیں ہماری دعائیں ہیں کہ یہ مسجد مرکز ہدایت بنے گی جیسے اس کا نام مسجد نور ہے ان اللہ کی دوا سننا کا نور یہاں سے عام ہوگا میں اس کہنا نہیں جاؤں گا علماء کرام کی لمبی فہرست ہے رب العالمین سے دعا کے پروڑ دے گا جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنا فیصلہ لگا ہے محنت لگائی ہے رب العالمین ان کے خرچ کو ان کی کوشش کو اور محنت کو قبول فرمائے آمین واخیر داوا نانی الحمد للہ ربلانی